الحمد للّہ رب العالمی وسلات والسلام وعلیٰ سیدیا و المُسلی قال اللہ تعلیٰ و في قاف القرآن المجید الحميد بسم اللہ الرحمن ذہیم یا یہ الزینہ من کو تال کو قطب علیکم السّیاں کمہ کتب الظین من قبل قم لقم صدق اللّہ مولانا العظیم صدقہ رسوله نبی الکریم الرعف الرحیم اللّہ من القلوب نابلقرآن وضعین اخلاق نابلقرآن واد الجنت بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن کال اللہ تعلیٰ و تبارہ کافی شان حبیبرم وامر نبی یا تسلیمہ سلاۃ والسلام علیہ الله صحاب قیا نبی الرحمٰ السلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلیٰ علی کبا یا محبوبہ رب العالمی تمام حمد و ثناء تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کے کائنات بھی ہے اور مال کے جہات بھی اللہ جل وعلیٰ کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم شفیع معظم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے مالک رقاب امم فخر ارب و اجمج والی کون و مکاں لا مکان سدے انساں سر ورے لالا رُخاں نی رے تاباں سر نشین محوشا، ماہ وشاں ماہ خوباں شہن شاہ حسینہ رتمائے دوراں سر خیلے زہرا جمالہ جل وائے ازل اذل نور ذاتِ لم جزل بائے سے تقوی عالم فخر آدم و بنی آدم نی بت ہا راز ما اوہا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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اس نشست میں روزہ اور اس کے سمرات کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کروں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کل الحق جاری فرمائے قرآن مجید سے جو آیت نور میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تعالیٰ جلا شانح نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقوا ملے اصوم فی لغتِ المساک روزہ لغت میں رک جانے کو کہتے ہیں جب ہوا کے تیز جھکڑ چلتے چلتے رک جاتے تو اہل عرب کہتے سامتر ریح کہ ہوا رک گئی تیز دوڑتا ہوا گھوڑا جب اچانک ٹھہرتا تو وہ کہتے سام الخیر مو زور گھوڑا رک گیا تو روزے کو بھی روزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نفس کا سرکش اور مو زور گھوڑا رمضان میں رک جاتا ہے اور جو اللہ کے حکموں کو ڈٹائی سے توڑتے ہیں رمضان میں ان کے سر بھی سجدوں میں دیکھیں تو اس لیے سوم کو سوم کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان گناہوں سے رک جاتا ہے شریعت اسلامیہ میں طلوع فجر ثانی سے غروب آفتاب تک عقل و شرب اور جمع سے کستن رکے رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے روزے کی تاریخ کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ ملک تحمور سالس کے دور میں کہات پڑا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ ہوا ہے تو اس نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا بچا کر قحط زدہ علاقوں میں بھیجیں تاکہ دکھیوں اور مجبوروں کی مدد ہو سکے ملک تحمورس اسالث اس کے اس حکم کو قوم نے قبول کیا اور ایک وقت کا کھانا بچا کر کے قحط زدہ علاقوں میں بھیجا اس قوم کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی تو اللہ نے اس کو عبادت قرار دے دیا پھر اس کے بعد ہر نبی پر روزہ فرض ہوا کما کوتبا اللہ زینہ من قابل اس پہ شاہد عادل ہے حضور علیہ السلام فرضیت روزہ سے قبل ایام بیس کے روزے رکھا کرتے تھے ہر ماہ کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو قمری تقویم کے حساب سے جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کو ایام بیس کے روزے کہا جاتا ہے لیکن اس کے بعد پھر عاشورہ کا روزہ حضور نے معمول بنایا اور اس کو کسی صورت بھی حضور اور صحابہ ترک نہیں کرتے تھے فسامہ رسول اللہ و آمارہ بے ہی حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ یہ روزہ رکھیں لیکن جب سن دو ہجری کو واقعہ بدر سے ایک مہینہ قبل سترہ شہباز المعظم کو جب روزہ فرض کیا گیا تو پھر حکم دے دیا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا اب جس کا جی چاہے عاشورے کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے ترک کر دے لیکن اس سے قبل وہ روزہ رکھنا امت پر ضروری تھا اب ایام معدودہ یعنی گنتی کے دن اور وہ انتیس یا تیس دن ہیں ان کے روزے امت پر فرض کر دیے گئے سن دو ہجری میں روزہ فرض ہوا حضور نے گیارہ ہجری کو رمضان سے قبل ہی ربی الاول شریف کے مہینے میں انتقال فرمایا اس طرح حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل نو رمضان آئے دو ہجری کو شامل کر کے نو رمضان زندگی میں کل آئے جس میں دو رمضان تیس کے تھے اور باقی سات رمضان انتیس کے تھے اور یہ بات ذہن میں رہے کہ روزے انتیس ہوں یا تیس ہوں اللہ سباب تیس کا ہی عطا فرمان جس طرح کوئی شخص بھول کر کھا لے تو حدیث میں آتا اس کو اللہ نے کھلایا اس کو اللہ نے پلایا تو وہ اس نے کھا بھی لیا اس نے پی بھی لیا لیکن اس کا روزہ بھی باقی رہا اس طرح اگر چاند انتی پہ نظر آ جائے تو ثواب اللہ تیس کا ہی عطا فرماتا ہے یہ اس کی کرم نوازی ہے اپنے بندوں پہ تو روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے روزہ اللہ اور بندے کے مابین ایک راز ہے روزہ نور ہے ضیا اور روشنی ہے اور عقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے انسان کے جسم کی زکوۃ روزہ ہے اگر روزہ رکھے گا تو جسم زکوٰۃ ادا کرے گا جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے روزے سے جسم پاک ہو جاتا ہے اور روزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا کا پیام ہے فرمایا کہ سہری کھایا کرو چونکہ سحری کے کھانے کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی تو یہ ماہ سیام اپنے دامن میں برکتیں لے کر رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے اس کا پہلا حصہ رحمت درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا مجھدۂ جاں ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے میری امت کو رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے پانچ چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو اس سے قبل کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے والے کے میتے سے جو بو نکلتی ہے اللہ کو وہ مشک سے زیادہ محبوب ہے دوسری بات کہ جب ماہ سیام آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا تیسری بات کہ روزے دار جب تک روزے میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے اور چوتھی بات جب ماہ سیام کی آخری رات آتی ہے تو اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے بلکہ ایک سیابی نے وضو سے عرض کی کہ آقا کریم جو یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ مومن کو ملتا ہے تو کیا یہ للت القدر کی رات ہے تو آقا کریم نے فرمایا نہیں جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے جب اس کی دہاڑی پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اس کا مالک کچھ دیتا ہے تو یہ جو اس کو بخشش اور مغفرت کا مجھدہ جان فضا دیا جاتا ہے یہ اس کی مزدوری ہے اور فرمایا کہ جو لیلت القدر کی برکتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں یہ اس کے علاوہ ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ شاہو نے خاص کرم نوازی فرمائی بندۂ مومن پر کہ اس کو یہ بابرکت رات عطا فرمائی اور پانچویں فضیلت جو اس کو دی گئی روزہ دار کو اور حضود سے قبل جو امتوں میں لوگ روزے رکھتے تھے یہ فضیلتیں ان کو نہیں عطا کی گئی جنت کو پورا مومن کے لیے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے حضرت ابو ردی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا کا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کال اللہ عز و جل اللہ جل شاہو ارشاد فرماتا ہے کل و ابن آدما لہو ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے اللہ سوما لی ہاں مگر روزہ ہے جو وہ میرے لیے رکھتا ہے وہ آنا اجزی بے ہی اور اس کی جزا میں اسے دوں گا وہ سیام اور سیام روزہ ڈھال ہے فائزہ کان یوم و سومد کم فلا یرفس ولا یس فرح تان یف رفطارا فارحہ بے فطر ہی وزا لاكی رب بہ فارحا بے سو ہی تو فرمایا کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا روزہ ڈھال ہے جب کوئی شخص روزہ رکھے تو وہ اس کے اندر کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے یہاں تک کہ اگر اس کو کوئی شخص گالی بھی دے تو وہ یہ کہے کہ میرا روزہ ہے میں سائم ہوں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے یہ کہہ کے کہ لڑنے والے کو الجھنے والے کو ٹال دے حضور نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ روزہ دار کے میدے سے جو بو نکلتی ہے اللہ کو وہ مس یعنی کستوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ اختار کرتا ہے اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب اس روزے کے سلے میں اسے اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا پر سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو اہل ایمان کو دی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جنت کے حور و قصور جنت کے محلات جنت کی عالی نص نعمتیں دنیا کی کوئی دولت اور دنیا کی کوئی نعمت جنت کی کسی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے لیکن جنت والے جنت میں جا کر جس نعمت کو سب سے بڑا سمجھیں گے اور وہ ہوگی بھی حقیقت میں سب سے بڑی نعمت ایسی نعمت کہ اس نعمت کے ملنے پہ باقی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے وہ یہ ہے کہ رب اپنے رخ قدم سے پردہ ہٹا دے گا اور ان کو اپنا دیدار عطا فروا دے گا تو یہ سب سے بڑی دولت جو مومن کو آخرت میں نصیب ہوگی یہ روزے کے سلے میں نصیب ہوگی یہ روزے کا وہ سمر ہے یہ روزے کا وہ پھل ہے جو اللہ اہل ایمان کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا آجیب ہی کا مانا ہے کہ اس کی میں جزا دوں گا ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اعمال ہیں وہ سات طرح کے ہیں دو اعمال ایسے ہیں کہ جو واجب کرتے ہیں دو عامل ایسے ہیں کہ جن کی جزا ان کی مثل ہے اور ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی جزا دس گناہ ہے اور ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی جزا سات سو گناہ ہے اور ایک عمل ایسا ہے جس کی جزا بے حساب ہے فرمایا کہ وہ دو عمل جو واجب کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے اللہ کی عبادت کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو وہ جنت کو یہ اعمال واجب کر دیتے ہیں یعنی اس کو جنت کا ملنا لازم ہے ضروری ہے واجب ہے اس کے لیے اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنے رب کے حکموں کو توڑا یہاں تک کہ اس ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس کے اوپر جہنم واجب ہے اور دو وہ عمل جن کی جزاؤں کی مثل ملے گی ایک وہ گنا جو اس نے کیا تو اس کی سزا اس کی مسل دی جائے گی اور دوسری وہ نیکی جو اس نے کی نہیں ہے لیکن اس کا عزم کیا تھا تو اس کو بھی ایک نیکی کا ثواب دے دیا جائے ایک عمل وہ ہے جس کے بدلے کے اندر دس گنا اس کو اجر دیا جاتا ہے اور فرمایا اس سے اس کے نیک امال مراد ہے اور فرمایا کہ جو اس کا چھٹا عمل ہے وہ ایسا ہے جس کے بدلے کے اندر اس کو سات سو گنا اجر دیا جاتا اور وہ راہ خدا میں اس کا صدقہ کرنا ہے اور فرمایا ایک عمل ایسا ہے جس کی جزا کا دنیا پر کوئی حساب ہی نہیں ہے اور وہ بندے کا اللہ کے حضور اپنے روزے کے ساتھ پیش ہونا ہے تو روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی جزا کا کوئی حساب ہی نہیں ہے تو یہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ اپنے بندے کو کتنی اس کی جزا اور کتنا اس کا صلح عطا فرما دیتا ہے تو یہ اجر ہے نیکی کا اور آکا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے بچنے کا ایک مضبوط قلعہ ہے روزے کے من جملہ سمرات میں سے سمرا مرتبہ احسان کا حاصل ہونا ہے مرتبہ احسان کیا ہے اس پہ حدیث جبریل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس کو امام بخاری نے اور دیگر آئمہ احادیث نے ذکر کیا ہے مسجد نبوی کا ماحول تھا مدینے شریف کی فضائیں تھیں صحابہ حضور کی صحبت میں جلوہ فراز تھے نور بٹ رہا تھا اجالے اتر رہے تھے صحابہ کے من روشنی سے مالا مال تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا جس کی گھنی سیاہ داڑھی تھی اور اس کا سفید لباس تھا ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا لیکن اپنے وجود کی تر تازگی کی وجہ سے وہ مسافر بھی دکھائی نہیں دیتا تھا کیونکہ مسافر ہوتا تو آثار سفر اس کے بدن سے ظاہر ہوتے لگتا تھا جس طرح یہی کسی گلی سے نکل کے آیا ہے لیکن چونکہ وہ وہاں کا رہنے والا نہیں تھا ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا اب وہ حضور کی خدمت میں آیا رک بتہ اور اپنے گٹنوں کو جوڑ کر حضور کے گٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ گیا اور حضور علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے حضور نے شاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اس کے رسول پر ایمان لائے پچھلی کتابوں پہ ایمان لائے اچھی بری تقدیر پہ ایمان لائے فرشتوں پہ ایمان لائے بتایا حضور نے تو اس نے کہا صدق تھا آپ نے سچ کہا کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تائید کر دیتا ہے پھر کہنے لگا اسلام کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے زکوٰۃ ادا کرے اراکین اسلام اس کو بیان کیے کہنے لگا آپ نے سچ کہا کہتے ہمیں پھر تعجب ہوا کہ خود ہی ایک بات کہہ ہے اور خود ہی پھر اس کی تصدیق کر رہا ہے کہتے پھر وہ پوچھتا ہے مل احسان حضور احسان کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے جواباً فرمایا انتاب ربا کا کا انا کا ہو احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت تجھے نصیب نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ وہ تجھے دیکھ رہا تو وہ کہنے لگا ہاں آپ نے سچ کہا پھر اس کے بعد اس نے قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے جواب مرحمت فرمائے جب وہ شخص اٹھ کے چلا گیا تو حضور نے فرمایا عمر جانتے تھے یہ شخص کون ہے کہا اللہ و ہو عالم اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے فرمایا حاضر جبریل یہ جبریل امین تھا اور تمہیں تمہارا دن سکھانے کے لئے آیا تھا جبریل نے جب امت کو دین سکھایا تو سب سے پہلے یہ بات سکھائی کہ حضور کی چوکھٹ میں بیٹھنے کا عدب کیا ہے دونوں گھٹنے بچھا کر وہ اس طرح حضور کی چوکھٹ میں عدب کے ساتھ بیٹھا اور اس کے بعد حضور سے اس نے سوالات کیے تو فرمایے یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے تو جبریل امین نے جو دین سکھایا جو چیزیں پوچھی وہ تین چیزیں تھیں ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے تو احسان تیسری چیز ہے جس کو ہم اپنی زبان کے اندر تصوف کہتے ہیں جس کو ہم تریکت کا نام دیتے ہیں تو اس کو درجۂ احسان یا مرتبہ احسان کہا جاتا ہے اور یہ دین کی روح ہے جو لوگ طریقت کا انکار کرتے ہیں وہ دین کی روح کا انکار کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے جو طریقت بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ کی عبادت تو اس طرح کرے کہ جس طرح تو اسے دیکھتا ہے اگر یہ کیفیت مل جائے تو سبحان اللہ لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ملی تو کم از کم یہ کیفیت تو ملے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت بھی مل جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بتائیے کہ پھر انسان کی زندگی میں کتنا سرور آ جائے گا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر نماز کا کتنا سرور آ جائے گا اس کو اور جب وہ کوئی اور نیک عمل کر رہا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک میرے اوپر نگاہ لطف فرما رہا ہے تو پھر اس کی کیفیت کا علم کیا ہوگا تو پہلی کیفیت کے تو اسے دیکھ رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا جس رب کی عبادت کرتے ہو کیا اس کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ تو حضرت علی المرتضی نے جواباً کہا لم عبد ربن لم عراہو اے صاحب کبھی کبھی کی بات کیا کرتا ہے؟ علی تو اتنی دیر تک سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتا جب تک اس کے جمال جہاں عراہ سے پیض یاب نہیں ہو جاتا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمن کشف الماجوب کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اشارت فر کہ فاقا کشی اختیار کرو اور بھوک اور پیاس برداشت کرو ممکن ہے کہ اس دنیا کے اندر تم اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کا مشاہدہ کرو تو یہ جو مرتبہ احسان ہے جو مومن کا مقصود ہے وہ اس کو حاصل ہوگا روزہ رکھنے سے اور اگر چلو کسی روزہ دار کو یہ کیفیت نہ ملے کہ وہ اپنے رب کے جمالے جہاں آرا کو دیکھ لے اس کے جلووں کو دیکھ لے اس کے دیدار کی دولت سے مالا مال ہو جائے اس کا دل اس کی محبت میں ایسا ڈوبے کہ وہ جدر دیکھے اسی کے جلووں کو ہی دیکھتا چلا جائے اگر روزہ دار کو ایسی دولت نہ بھی نصیب ہو تو کم از کم روزہ دار کو یہ دولت تو ضرور ملے گی کہ وہ اس احساس میں ڈوب جائے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے گار سے گار شخص بھی کڑکتی ہوئی دوپہر میں ٹھنڈا پانی دستیاب ہونے کے باوجود ایک گھونٹ بھی ہلک سے نیچے نہیں کیوں اس لیے کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ احساس اس کو آیا کہ نہ آیا کاش کہ رمضان میں یہ نور جو ہم کو نصیب ہوتا ہے یہ رمضان کا خاص نور ہے مرتبہ احسان سے پھوٹتا ہوا یہ اجالا رمضان میں ایک گناگار سے گناگار شخص بھی حاصل کر لیتا ہے کہ وہ اس احساس میں ڈوب جاتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے کاش کہ وہ اس کو اندر سمو لے اور اس کو دل کی ایک ایک پرت پہ رکھ لے اور اس کو سجا لے اور مشکل ہی نہیں محال ہو جائے گا اس احساس سے پانی نہیں پیتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہ دکان پہ بیٹھ کے ڈنڈی مارتا ہے کہ اللہ اس وقت نہیں دیکھتا جب وہ کسی کی جیب کاٹتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا جب, جب وہ رشوت لے رہا ہوتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالی صرف رمضان میں دیکھتا ہے غیر رمضان میں نہیں دیکھتا تو یہ احساس کاش کے اس کے ساتھ لگ جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر گنا کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ممکن ہو جاتا ہے ساتویں می کوٹھڑی میں جب سارے دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلی بولی ہے تال یوسف آ جاؤ نا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو یہی احساس تا جس نے روشنی دی اللہ کہا اللہ کی پناہ تو تو اپنے معبود سے موٹی چادر ڈال کر چھپ گئی لیکن میرا خدا تو ساتھویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے پھر اتنی روشنی ورسی اتنے اجالے اترے کہ گناہ کیا گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا تو یہ یقین یہ ازعان کہ میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے انسان کے لیے گناہ کو مشکل ہی نہیں ناممکن بنا دیتا ہے اور میرے اور آپ کے آقا و نے فرمایا سبعتن یزلہم اللہ تعالی فی زلہی یوم لا زلہ الا زلہو امام عادلن وشابن نشا فی عبادت اللہ ورجلن قلبہو مولکن بالمساجد ورجلن دعات ہو عمرتن ذات منصبن وجمالن فقال انی قاف اللہ ورجلان تحابا فلہ اجتماع علیہ و تفرق علیہ راج الن تصد کا بسادا کامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سات اشخاص ایسے ہیں اللہ تعالی جن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا حدیث طویل ہے اور مجھے وقت کے گزرنے کا شدت سے احساس ہے میں اپنا مقصود آپ کے سامنے رکھوں گا چوتھا شخص وہ رجل دعته امراۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ چوتھا وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں تھی ذات منصب و جمال ایک روایت میں ذات و حسب و جمال یعنی منصب اور جمال کی مالکہ تھی یا حسب و نسب اور جمال کی مالکہ تھی اور اس نے نوجوان کو دعوت گناہ دی قدموں میں حسن خود بخود بچھنے کے لیے بے تاب ہے تو جب جذبات انگڑائیاں لے رہے ہوں جوانی جوبن پہ ہو اور مچل رہی ہوں اور حسن خود قدموں میں بچھنے کے لیے بے تاب ہو تو پھر اپنی خاشات کو لگام کون دے گا لیکن اگر کسی نے اس وقت یہ کہہ کے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا انا فل میں تیری بات کیسے مانوں مجھے رب سے بڑا ڈر لگتا ہے حضور فرماتے ہیں جب کسی عورت نے اس کو داغتے گناہ دی یا کوئی مرد کسی عورت کو داغتے گناہ دینے لگا تو اس نے کہا انیا قافل اللہ میں تری بات نہیں مان سکتا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب سورج صبا نیل پہ ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اللہ پورے قہر و غضب جلال میں ہوگا لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے پسینے سے شرابور ہوں گے ندامت ان کے چہرے پہ چڑی ہوئی ہوگی لیکن سات اشخاص میں سے ایک شخص یہ ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے کہ جس نے برائی کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس سے خوف کھاتا ہوں امام یافعی نے روز الریان کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا ایک عورت آئی اس کا اس جوان پہ دل آ گیا اس نے کپڑا ضرورت سے زیادہ خرید لیا اور مال کے دکان سے کہنے لگی جوان کو میرے ساتھ بھیج دو میری گٹڑی بھاری ہے گھر مال کے دکان اس کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا اس نے نوجوان کو ساتھ بھیج دیا جب وہ اس کو گھر لے گئی اندر داخل کر کے دروازہ بند کر لیا اور دعوت گنا دینے لگی اس نوجوان نے کہا انخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں لیکن وہ ڈرتا تھا وہ تو نہیں ڈرتی تھی اس نے ہر قسم کا ڈورا پھینکا ہر جتن کیا ہر ہیلہ آزمایا لیکن وہ نوجوان قابو نہ چڑھا کیونکہ وہ صرف حسین ہی نہیں اللہ کا ولی بھی تھا صرف اس کا چہرہ ہی روشن نہیں تھا اس کے من میں بھی اجالے تھے اور اس نے بڑی کوشش کی لیکن نور کو رسیوں میں جکڑا تو نہیں جا سکتا خیر اس نوجوان کے دل میں آیا کہ یہ شیطان کا خطرناک روپ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے پنجے میں پھنس جاؤں اس نے ایک بہانہ کیا اور باتھ روم میں چلا گیا جو پخانہ کیا اس کو اپنے بدن پہ من لیا اور اسی حالت میں باہر آ گیا جب اس عورت نے دیکھا اس کا نشہ حرن ہو گیا روازہ کھول گیا اس نے کہا یہ تو کوئی مجنون ہے یہ تو کوئی پاگل ہے اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا بدن گندہ ہو گیا میرا مان تو ستھرا رہا کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہو تو وہ باہر گیا اور باہر ایک چشمہ ابل رہا تھا وہاں جا کے اس نے غسل کیا امام یافعی لکھتے ہیں جب تک وہ زندہ رہا اس کے جسم سے کی خوشبو آیا کرتی تھی اور جب وہ مر گیا لوگوں نے اس کو دفن کر دیا یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی تھی تو جو اللہ سے ڈرا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسی ناز برداریاں فرماتا ہے اس کے اوپر کتنے کرم اس کے اترتے ہیں تو کہا کہ وہ شخص جس نے اللہ سے ڈر کر گنا کو چھوڑا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا تھنڈا سایہ نصیب فرما دے گا تو یہ رمضان کا فیض ہے کہ انسان بے شمار گناہوں کے باوجود بھی تڑپتی کڑکتی دوپہر کے اندر بھی ٹھنڈا پانی اپنے منہ کے قریب بھی نہیں لاتا وضو کرتے ہوئے بھی احتیاط کرتا ہے غسل کرتے ہوئے بھی احتیاط کرتا ہے کہ کوئی قطرہ حلق سے نیچے اتر نہ جائے اس احساس میں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یار روزے کا اور کیا سمجھا چاہیے کہ وہ جو دولت, زندگیاں دی جس دولت کو حاصل کرنے کے لیے مرتبہ احسان کو پانے کے لیے روزے دار نے سہری کھائی. ابھی جو ہے وہ سہری کا وقت ختم ہوا تھا کہ یہ احساس اس کے ساتھ لگ گیا اور وہ تنہائی کے اندر بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور کھانے پینے سے باز رہتا ہے اس تصور کے ساتھ کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے روزے کا ایک سمر اور ایک پھل یہ ہے کہ بندے کو تقوے کا نور نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید کے اندر جہاں روزے کی فرضیت کا ارشاد فرمایا وہاں ساتھ یہ بات فرمائی کہ اس لیے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ یہ مقصد روزہ ہے اللہ یہ چاہتا ہے ورنہ اس کو کیا ضرورت ہے کہ بندے کو بھوکا اور پیاسا رکھے وہ تو چاہتا ہے کہ یہ برائیوں سے باز آ جائے بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے رسول اللہ اسلام نے ارشاد فرمایا من لم يدا قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدا طعامه وشرابه جو شخص جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑتا اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ بھوک اور پیاس کی مشقت گوارا کرے اس کا تو مقصود یہ ہے کہ اس کی اس کے دل کے اندر اس کی خشیت پیدا ہو جائے۔ اسی اس نے روزہ ہماری اوپر فرض کیا ہے ورنہ وہ کیسے چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھوکا رہے ایک ماں نہیں چاہتی کرتا ہے اس نے کیسے چاہ لیا کہ میرا بندہ بھوکا رہے ماں کے پیار کو دنیا کے کسی تنازع پہ نہیں تولا جا سکتا اور جو مالک ہے ماں کو اتنا پیار بیٹے سے کس لیے اس لیے کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا جس نے جنم دیا اس کو اتنا پیار ہے تو جس نے تخلیق کیا اس کو کتنا پیار ہوگا تو ماں نہیں چاہتی میرا بیٹا بھوکا رہے تو مالک نے کیسے چاہ لیا چلو آؤ کی گود میں آ میں جو کڑوی تھی کھولا اور کڑوے سیرپ کے کترے اس کے ہلک میں ٹپکا رہی ہے بچہ چیختا ہے لیکن جوں جوں وہ سیرپ کے کترے ہلک سے نیچے اترتے چلے جاتے ہیں ماں کو قرار آتا جاتا ہے اس کو تمانیت ملتی جاتی ہے ماں کیا سفاق ہو گئی نہیں اس کا پیار, پیار چھن گیا نہیں اس کی ممتا, اس کی ممتا رخصت ہو گئی نہیں وہ تو بیٹے, بیٹے کی آنکھ میں گوارا بھی بھی بھی بھی نہیں کرتے نہیں جانتا ماں جانتی ہے چند لمحوں کی تکلیف ہے نتیجہ شفا کی صورت میں برآمد ہوگا اس لیے ماں کی نظر اس تڑپنے پہ نہیں ہے ماں کی نظر اس نتیجے پہ ہے مالک جو ستر ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ بھوکا اور پیاسا رہے لیکن مالک کہتا ہے اس کے باوجود تو بھوکا اور پیاسا رہے گا کیوں لا کن تکتا میرے بندے تجھے تکوے کی بہارے نصیب ہوں گے تیرے من کو روشنی اور تیرے من کو اجالا نصیب ہو جائے گا تو یہ تکوا نصیب ہوتا ہے روزے سے چونکہ یہ بات ذہن میں رکھے ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں نیکی کے راستے سے روک رہے ہیں بات لمبی ہو رہی ہے اختصار ہمارے دو دشمن ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ لگے ہوئے ایک شیطان اور دوسرا نفس جو شیطان ہے وہ بڑا دشمن ہے یا نفس بڑا دشمن ہے تو آپ اس بات پہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں آپ سب کہہ رہے ہیں کہ نفس اور سادی سی بات ہے کہ شیطان آدمی کو بہکاتا ہے لیکن شیطان جب خود بہکا اس نے انکار سجدہ کیا اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو تھا نہیں تو شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے تو یہ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے اکیلی جان دو دشمنوں کے نرغے میں لیکن جب ماہ سیام آیا سلسلت شیعاتین حدیث میں آتا ہے شیعاتین جکڑ دیئے گئے دو دشمنوں میں ایک دشمن ہمارے جکڑ دیے گئے اب ایک دشمن ہمارا باقی ہے نفس اب نفس کا مقابلہ کر لیں گے تو شیطان چھٹ کر ہمارا کچھ نہیں کر سکے گا لیکن اگر ہم نے اس موسم کے اندر اپنے نفس کا مقابلہ نہ کیا تو پھر۔ ہم جو ہے وہ اس نفس کی شامت سے شیطان کے ہتھے بھی چڑ جائیں گے اب نفس کی تربیت کیسے کریں اس کی تربیت بھی روزے سے ہوتی ہے آپ کہیں گے وہ کیسے تو شیخ فرید الدین اتار کا کول سناتا ہوں شیخ فرید الدین اتار کون شخص ہے کسی معمولی شخص کا نام شیخ فرید الدین اتار نہیں ہے علامہ اقبال کے روحانی پیشوا جن کو وہ مرشد رومی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مرید ہندی کہتے ہیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اقبال نے رومی کو ویسے پیر نہیں مان لیا بڑا چن کے پیر تلاش کیا اقبال نے بلکہ جب پیر دو ہوں اور دونوں ہی بڑے قابل ہوں اور مرید کے لیے مصیبت بن جائے کہ ادھر جاؤں کدھر جاؤں امتحان تو اس وقت ہوتا ہے اب اقبال کے لیے جو ہے وہ دو چیزیں تھیں ایک رازی اور ایک رومی اقبال کہتا تھا میں رومی کو پیر مانوں یا راضی کو پیر مانوں چونکہ راضی استدلال کا شہنشاہ ہے اور اقبال فلسفے کا امام ہے فلسفی کا مزاج یہی چاہتا ہے کہ جو استدلال کا بادشاہ ہو اس کو اپنا شیخ مانا جائے لیکن جو رومی ہے وہ دل کا شہنشاہ ہے اقبال شاعر ہے اور اقبال کا مزاج تھا کہ جو میرے دل کا بھی امام ہو وہی میرا شیخ ہو اور وہی میری رہبری کرے تو اقبال جو ہے وہ الجا رہا ہے اس معاملے میں کیا کروں وہ خود کہتا ہے اسی کشم کش میں گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی کبھی رومی کا سوز و ساز مجھے پسند آتا تھا کبھی راضی کا جو ہے وہ مجھے پیچ و پسند آتا تھا پھر اقبال نے زندگی کی کئی بہاریں مرشد کے انتخاب کے اندر گزار دیں کہ میں رومی کی ہاتھ پہ بیعت کروں یا رازی کے ہاتھ میں بیت کروں یا راضی کے ہاتھ میں بیت کروں پھر ایک وقت آیا کہ اقبال نے خود کہا نئے مہرا باقی ہے نئے مہرا بازی جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی وہ کہتا ہے رومی جیت گیا اور راضی ہار گیا پھر اس نے رومی کو اپنا شیخ اور مختدا مانا اقبال جس کو اپنا مختہ مانتا ہے جس کو اپنا امام مانتا ہے اب اس رومی کی سنیے وہ کہتے ہیں ہفت شہر عشق را عطار گشت ماہو زندر خمے یک ہم عشق کے ساتوں شہر حضرت شیخ فرید الدین اتار گھوم چکے ہیں ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑے ہیں یہ رومی کہہ رہے ہیں جس کو اقبال نے بڑی چھان پھٹک کے بعد اپنا پیر مانا ہے وہ فرید الدین جو مارفت کا امام ہے اور اللہ کے رازوں کا امین ہے حضرت شیخ فرید الدین فرماتے ہیں نفس نتوان کشت اللہ باسے چیز بات عزیز کہا نفس نہیں مرتا لیکن تین اصلے ہیں اگر تیرے پاس ہوں تو, تو نفس پر قابو پالے گا وہ تین اصلے کون سے ہیں کہا خنجرے خاموشیو شمشیر نزاے تنہائی و ترکِ ہو ایک خاموشی کا خنجر، ایک کی تلوار اور ایک تنہائی کا نیزہ اگر یہ تین اسلحے تیرے پاس ہیں، تو نفس پہ ٹوٹ پڑے نسلوں کو لے کر تو تیرا نفس تیرے قابو میں آئے گا اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اس نفس کو قابو کرنے کا حضرت باہو جیسے بھی بول پڑے باج فقیران کسے نہیں ماریا باہو ظالم چور اندر داہو یہ جو اندر کا چور ہے اس کو پکڑ لینا اور اس کو قابو میں کر لینا اور اپنے دل کی حفاظت کر لینا یہی بڑی دولت ہے فرماتے ہیں کہ تین ہیں ایک خاموشی کا خنجر اور ایک بھوک کی تلوار اور تیسرا تنہائی کا نیزہ کا ان تین اصلوں سے اگر تم قابو پانا چاہو تو پا سکتے ہو اس کے علاوہ کوئی اور اسلحہ نہیں ہے جو تمہاری نفس کو تمہارے قابو میں لے آئے تو پھر بھوک کی تلوار ایسا اصلہ ہے جو نفس کا سر کاٹ دیتی ہے اور میرے اور آپ کے آقا و مولا قلب و دل و نگاہ کے مرشد اولین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من یستتے منکم الباق فلیت زوج فینہو اغدل البسر و احسن للفرج فمن لم یستتے فعلیہ بسوم فینہو لہو وجاؤن اے جوانوں کے گرو۔ تم میں سے اگر کوئی شخص نکاہ کی طاقت ہے تو وہ نکاہ کر لے یہ نظر اور شرمگاہ کا محافظ ہے اور اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فی الحال طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے روزے شہوات کو توڑتے ہیں تو نفس کی تہذیب بھوک سے ہوتی ہے اور بھوک ایک ایسا اسلح ہے کہ جس سے ہم اپنے نفس کو قابو میں لا سکتے ہیں حضرت نظام الدین اولیا رحما جو تصوف کے سر خیل اور امام ہیں آپ فرماتے ہیں کہ عادی فقیری روزہ ہے اور عادی فقیری باقی سب کچھ ہے تو روزہ اگر نصیب ہو گیا تو پھر مالک کا قرب مل گیا اور یہ تقرر کا نور ہمیں روزے سے حاصل ہوگا روزے کے سمراط تو بہت سارے لیکن وقت کی سمٹتی ہوئی اکائیاں مجھے ملحوظ